ومن وكل رجلا بشيء ثم تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به بطلة الوكالة والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه محمد وکالت کے مسائل چل رہے بھائی جی وق کا لارا چلان بھائی صورت مسئلہ میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا کہ جو زید کے پاس جو گاڑی ہے وہ گاڑی اس سے خرید لو آپ نے ابھی گاڑی خرید تو آپ میرے وکیل بن گئے لیکن آپ نے ابھی وہ گاڑی نہیں خریدی تھی وہ تصرف آپ نے نہیں کیا تھا کہ میں نے خود ہی وہ تصرف کر دیا موکل نے خود ہی زید سے وہ گاڑی خرید لی تو کہتے ہیں جب موکل نے خود وہ کام کر انجام دے دیا تو بس اب وکیل کی وکالت کیا ہو گئی ختم ہو گئی وکیل کے لہٰذا اب یہ نہیں ہو سکتا یہ گاڑی میں نے اس سے خرید لی پھر کچھ عرصے بعد پھر واپس اس کو بیچ دی اب وکیل جا کر دوبارہ میرے لیے گاڑی خرید لے یاد ہے آپ نے مجھے کیا کیا تھا وکیل بنایا تھا اسی گاڑی کے خریدنے کے لیے نہیں بھائی جب پہلی مرتبہ ایک پھر سر انجام دے دیا تو اس, وقت اس پہلی مرتبہ کے لیے میں نے وکیل آپ کو بنایا تھا تو وکالت کیا ہوئی آپ کی ختم ہو گئی بھائی تو کہتے ہیں مئو مئو کالا ظلم و مئو کالا بھائی وا سے پہلے نون آیا ساکن اس کو بھی وا کر کے واؤ میں ادغام کریں گے وہ مئ وق میں یہ قانون ہے بھائی کہ حروف یارونا حروف یارونا یعنی یا میم لام و نون ان سے پہلے اگر نون ساکین آ جائے تو اس نون کو بھی اسی حروف کی جنس سے بدل کر ان میں کیا کیا جائے گا ادغام تو انہیں میں سے یار میں ایک وا بھی ہے تو دیکھو واؤ سے پہلے وہ من نو نے ساکین آیا تو اس نون کو بھی وا کر کے پھر واؤ میں اس کا کیا کر دیا ادغام تو جو حرف آئے گا اسی کے مطابق نون کو بدل کر اس میں ادغام کر دیں گے یار ملون کے حروف میں سے بھائی تو کہتے ہیں وماؤ وق کا لارا ظلم اور جس نے وکیل بنایا کسی آدمی کو بشئی ان کسی چیز کا سم تصرف الموکل بی نفسی ہی فی ما وکل بی ہی پھر تصرف کر لیا موکل نے خود اس چیز کے اندر جس میں اس کو وکیل بنایا تھا باطلت الوکالت تو, تو وکالت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی والوکیل بالبعی والشرا اچھا بھئی آپ کو میں نے وکیل بنایا کوئی چیز بیچنے کے لیے یا کوئی چیز خریدنے کے لیے تو یاد رکھیے اب وکیل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ چیز اپنے اپنے اصول یا فروع میں سے کسی کے ہاتھ بیچ دے میں نے آپ کو گاڑی دی جاؤ لے یہ میری یہ گاڑی بیچ دو آپ نے وہ گاڑی اپنے والد کے ہاتھ فروخت کر دی تو وہ آپ کے اصول میں سے آپ کا یہ بیچنا جائز نہیں یا آپ نے اپنے دادا کے ہاتھ فروخت کر دی بھائی سمجھ یا نانا کے ہاتھ فروخت کر دی یا فروع کے ہاتھ فروخت کی اپنے بیٹے کے ہاتھ فروخت کی یہ گاڑی یا اولاد کی اولاد کے ہاتھ کیا کی یہ گاڑی فروخت یہ جائز نہیں ہے بھائی وجہ یہ کہ یہ جو اصول وروح ہوتے ہیں ان کی گواہی بھی ایک کسی شخص کے حق میں قبول نہیں کی جاتی بھائی تو, تو کیوں نہیں قبول کی جاتی کیونکہ سہمت کا خدشہ ہے یعنی دل میں بدگمانی آ سکتی ہے بھائی بدگمانی کیا ہو سکتی ہے دل میں بدگمانی کسی کے آ سکتی ہے بھائی آپ ایک مقدمہ چل لڑ رہے ہیں اور اس میں اپنے بیٹے کو ہی بطور گواہ کے پیش کرتے ہیں یا اپنے والد یا دادا کوئی بطور گواہ کے پیش کرتے ہیں تو بدگمانی آ سکتی ہے کہ یہ چونکہ آ... یہ کیا کر رہا ہے یہ جو مدائی ہے اسی کا فائدہ ہے تو اس کا جو اصول یا فرو ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو جھوٹی گواہی دے رہے گواہی دے رہے ہیں کے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے کہ اس نے اس کو صحیح قیمت پر نہیں بیچی ہوگی بلکہ کیا کیا ہوگا سستی بیچتی ہوگی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی کیونکہ ان کے نفع آپس میں مشترک ہوتے ہیں بھائی اے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں نفع مشترک ہوتے ہیں ایک چیز سے جو نفع اٹھاتا ہے دوسرے بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں تو یہاں بدگمانی آ سکتی ہے کہ اس نے کیا کیا ہوگا صحیح قیمت پر ان کو نہیں بیچی ہوگی لازمی سستی جیسی ہوگی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی اور آپ کسی آدمی نے آ, کوئی گاڑی میں نے مثلا مثلاً آپ کو دی بے اور شیر چاہے بے کا مسئلہ چاہے شیرا کا مطلب میں نے آپ کو گاڑی دی یہ گاڑی فروخت کر دو یہ گاڑی آپ نے اپنے غلام کے پر فروخت کر دی یا اپنے مکاتب پر فروخت کر دی یہ جائز نہیں ہو رہا یہ دی. اس لیے کہ غلام کا کے پاس غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل کس کا ہوتا ہے آقا کا تو گویا خود ہی اپنے اوپر گاڑی کو بیچ رہا ہے بھائی اپنے اوپر ہی کیا کر رہا ہے گاڑی کو بیچ رہا ہے اور مکاتب جو ہے مکاتب اس کے ساتھ تو آقد ہوا تھا کہ مثلا تم اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو تو اس کی کمائی میں آقا کا حصہ ہوتا ہے آقا کا حصہ ہے وہ اس پیسے جمع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جو بھی کماتا ہے تو پیسے جمع کر رہا ہے تو اس میں آقا کا حصہ آ گیا بلکہ اگر وہ آجزی کا اظہار کر دے کچھ جمع کر لیے اور ہو ہی نہیں رہے آخر آ کر وہ کہتا ہے مجھ سے تو یہ پیسے جمع نہیں ہو سکتے تو آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کتابت فوراً کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہ عام غلام بن جاتا ہے اب اس کے پاس جتنے پیسے تھے ان ساروں کا مالک کون بن گیا آقا خود بخود بن گیا بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی تو ان پر بھی ان کے ساتھ بھی بیچ جائز نہیں کیونکہ ان پر بیچنا گویا اپنے آپ ہی پر کیا کرنا ہے بیچنا ہے گویا وکیل نے خود ایک چیز خرید لی ہے تو یہ درست نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں ول وکیل و بل بے و شیر وکیل بل وکیل بل جو ہے لاجوز الحوز کے لیے جائز نہیں ہے رحمۃ اللہ تعالی کہ وہ آقت کرے مام اعظم کو حنیف رحم اللہ کے نزدیک ابھی اپنے والد کے ساتھ وجد ہی اور اپنے دادا کے ساتھ ولد دی ہی اور اپنے ولد کے ساتھ یاد رکھیے ولد کا لفظ بیٹے بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے مزکر منف دونوں پر بولا جاتا ہے جی نہ اپنے اولاد پر نہ اپنی اولاد کی اولاد پر ہی اور نہ ہی اپنی بیوی کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے وہ آبدی و مکاتبی اور نہ ہی اپنے غلام کے پر اور نہ اپنے مکاتب پر فروخت کرنا جائز ہے وہ قول ابو صفا محمد صاحب اللہ فرماتے اپنے غلام یا اپنے مکاتب پر تو نہیں فروخت کر سکتا لیکن باقی یہ جو ذکر ہوئے اصول و فروع بیوی وغیرہ ان کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مسل قیمت پر بیچے یعنی اس جیسی چیز کی جو قیمت ہوا کرتی ہے اسی قیمت پر بیچے مثلا میں نے آپ کو گاڑی بیچنے کے لیے بھیجا تھا اپنی گاڑی آپ کے حوالے کی تو اس قسم کی گاڑی مثلا بازار میں کتنے کی بکتی ہے ایک لاکھ روپے کی تو اگر آپ ایک لاکھ روپے ہی میں کیا کرتے ہیں ان کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں تو اب کیا ہے اب اب درست ہو گیا مولانا کیونکہ آپ نے اسی قیمت پر بیچی ہے لہٰذا بدگمانی بھی نہیں ہے بھئی کہ اسی قیمت پر بیچی ہے جس قیمت پر یہ کرتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں وقال اب یوس محمد الرحم اللہ تعالیٰ اور صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں جو زبعہم جائز ہے اس وکیل کا بیچنا مین ان لوگوں کے ہاتھ بمثل القیمتی کس کے بدلے میں قیمت کے مثل کے بدلے میں فی مکاتب ہی مگر اپنے غلام میں اور اپنے مقاتب میں یعنی ان کے ہاتھ بیچنا درست نہیں ہے بھائی. ان کے ہاتھ بیچنا درست نہیں ہے حتیٰ کہ اگر تھوڑا سا بھی نقصان ہے اس قیمت سے پھر بھی بیچنا صحیح تھوڑا سا بھی اور چیز خریدنے کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تو آپ ان سے کوئی چیز خرید کر لے آتے ہیں مثل قیمت پر اگر خریدی ہے پھر تو ٹھیک ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں جائز سے صاحب فرماتے ہیں اگر مثل قیمت پر اگر آپ ان سے خرید کر لائے ہیں چیز تو ٹھیک لیکن اگر معمولی سا فرق بھی ہوا غبن یا سیر بھی ہوا تو درست آگے آپ کو بتائیں گے کہ وکیل پشیرہ اگر کوئی چیز بیچنے جاتا ہے یا کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو تھوڑا بہت فرق ہوا تو اس کی گنجائش ہے سمجھ میں آیا تو تھوڑا بہت غبن ہو تھوڑا بہت دھوکا کھائے کمی ہو نقصان ہو تو یہ ٹھیک ہے برداشت ہے وکیل بھی شراء میں بھی اور وکیل بھی بیع میں بھی لیکن ان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو صاحبین کہتے ہیں یہاں غبن یسیر کی بھی گنجائش نہیں ہے بلکہ کس پر بیچنا ضروری مسل قیمت پر بیچنا ضروری ہے ہاں البتہ اپنے غلام اور مقاتب کے اندر صاحب ان جائز ہی نہیں کیونکہ یہ بیچنا ہے بھئی. یہ اپنے سے خریدنا ہے اچھا بھائی میں آپ وکیل بلبے ہیں میرے میں نے آپ کو گاڑی دی کہ جاؤ میری یہ گاڑی فروخت کر دو تو آپ کتنے میں فروخت کرنا آپ کے لیے جائز ہے کتنے میں فروخت کرنا جائز نہیں بھائی امام <تصفيق> صاحب فرماتے ہیں اس کے تھوڑے پیسوں میں بیچنا بھی صحیح اور زیادہ پیسوں میں بیچنا بھی صحیح ہے دونوں طرح بل تو اس کی بہ بالقلیل قلیل کے بدلے میں بھی بہ سہی ہے اس کی اور کثیر کے بدلے میں بھی صحیح ہے جبکہ کہ فرماتے ہیں کہ نہیں نقصان کے ساتھ بیچنا صحیح نہیں صرف اتنے نقصان کی گنجائش ہے جتنا عام طور پر لوگ دھوکا کھا لیا کرتے ہیں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے بھائی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں جتنا لوگ دھوکا عموماً کھا لیا کرتے ہیں تھوڑا بہت فرق ہو تھوڑا بہت نقصان کے ساتھ اگر بیچ آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی اور اگر تھوڑے زیادہ نقصان ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے بھائی صحیح نہیں ہے آگے آپ کو بتلائیں گے पता کیسے پتا چلے گا کہ یہ اتنا لوگ اتنا देते نہیں دیتے اتنا खाते نہیں کھاتے पता کیسے پتا چلے گا کہتے ہیں से بازار والوں سے اس کی قیمت لگوائی جائے اگر کوئی بھی تاجر جو اسی کام کا ماہر ہے وہ, وہ اس کی وہ قیمت لگا دیتا ہے تو معلوم ہوا اتنا دھوکا لوگ کھا ہی لیتے اچھا چلیے تو آگے تفصیل آ رہی ہے مالانا. تو کہتے ہیں ول وکیل بال قلیری ول کثیر حنیفت رحم اللہ تعالی اور بیع کا جو وکیل ہے جائز ہے اس کے لیے بیچنا اس کا بیچنا جائز ہے بل خلیل قل قلیل کے بدلے میں اور کثیر کے بدلے میں دونوں طرح جائز ہے عند ابی حنیفت رحمہ اللہ کس کے نزدیک امام آزاں بو حنیف رحم اللہ کے نزدیک بھائی میں نے آپ کو ایک گاڑی دی گاڑی ہے ایک لاکھ روپے کی تو آپ لے جا کر کیا کر دیتے ہیں ایک لاکھ میں بیچ آتے ہیں یا ایک لاکھ دس ہزار میں بلکہ میرے لیے بیچ آتے ہیں یہ, بھی یہ تو ہے ہی جائز اگر آپ گئے اور گاڑی آپ نے وہی ساٹھ ہزار کی فروخت کر دی یہ بھی جائز ہے امام صاحب فرماتے ہیں چاہے قلیل و قصیر ہو چاہے کثیر ہو وہ اور صاحبین فرماتے ہیں لایا جو نقصان اللہ تغا بن اللہ صوفی مسلی ہی اچھا بھائی امام صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے قلید کے بدلے بیچے پھر بھی جائز کثیر کے بدلے بھی بیچے پھر بھی جائز اس لیے کہ کہتے ہیں انہوں نے مطلق وکیل بنایا ہے مطلق بھائی بنایا ہے کوئی قید لگائی تھی کہ تھوڑے پیسوں میں نہیں بیچنی اگر لگائی تھی وہ تو الگ بات ہے اس نے تو کوئی قید نہیں لگائی کہ تھوڑے پیسوں میں بیچنا یا نہ بیچنا تو وہ تھوڑے پیسوں میں بھی بیچ آیا تو جب اس نے کہا تھا بیچاؤ تو وہ تھوڑے کو بھی شامل تھا اور زیادہ کو بھی تو اس نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی بھائی جیسی بات اس سے ہوئی تھی اس کے مطابق بیچ کرایا اور فرماتے نہیں اس کا لائے جز بھی نقصان نقصان کے ساتھ اس کا بیچنا جائز نہیں ایسا نقصان لائے تغی مسلی کہ لوگ دھوکا نہیں دیتے فی ہی اس کے مثل میں یعنی اتنا غبن نہیں کرتے لوگ بھائی اس جیسی چیزوں میں سب بیچ سکتا ہے مثلا دیکھو ایک گاڑی ہے ایک لاکھ کی قیمت ہے اس کی آپ کو میں نے بھیجا بیچنے کے لیے آپ گئے آپ گاڑی پچانوے ہزار میں فروخت کر آئے تو بھائی اتنا تو دھوکا ہو ہی جاتا ہے یا ایک ریٹ قیمت فکس ہوتی ہے مانا نا فکس ہوتی ہے یا مختلف لوگ مختلف قیمتیں لگاتے ہیں مختلف قیمتیں لگاتے ہیں بھائی نئی چیز تو الگ ہے ویسے جو چیزیں عام بیچنے کے لیے ان کی قیمتیں کیا ہیں مختلف ہوتی ہیں بھائی مختلف چنانچہ آپ دیکھتے نہیں آپ ایک ہی چیز لے جاتے ہیں ایک تاجر کے پاس وہ کہتا ہے بھائی میں یہ آپ سے دس ہزار میں لوں گا دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو اس کے ساڑھے دس ہزار دے دوں گا تیسرے کے پاس گئے اس نے کہا میں آپ کو ساڑھے گیارہ ہزار دے دوں گا اس کے بھائی تو معلوم ہوا دیکھو قیمت کوئی ایک نہیں تاجر لگا رہے ہیں اسی کام کے ماہر ہیں لیکن قیمت ایک جیسی نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے بھائی تو اگر سیبین فرماتے ہیں اتنا نقصان کچھ اب دیکھو گاڑی اس نے کتنے کی بیچ تھی ایک لاکھ کے بجائے پچانوے ہزار میں لیکن اتنی رقم میں اتنا دھوکہ تو لوگ کھا ہی لیتے ہیں اتنا غبن تو کر ہی لیتے ہیں تو کہتے ہیں بقا لا فرماتے ہیں لایا جزو پہ اس وکیل کا بیچنا جائز نہیں ہے ابھی نقصان دیکھا نقصان نہ کرا ہے آگے لایا تغابً آ رہا ہے تو اس موسو صفت والا ترجمہ ہوگا موصوص سے پہلے ایسا کا لفظ لائیں کہ جائز نہیں ہے اس وکیل کا بیچنا بھی نقصان ایسے نقصان کے ساتھ کہ لا تغابً نازی میں اتلی کہ لوگ غبن نہیں کرتے اس جیسی چیزوں میں اتنا یعنی غبن نہیں کرتے بھائی سون میں آئے بھائی کہ لوگ اتنا غبن نہیں کرتے اس قسم نقصان کے مثل میں بھائی ول وکیل بھی اور وکیل بھی کی بات آئی مارانا وکیل امام صاحب نے بتلایا خلیل کے بدلے بیچنا بھی جائز کثیر کے بدلے بیچنا بھی جائے صاحب نے فرمایا نہیں اتنا غبن ہوا جتنا عام طور پر لوگ کر لیا کرتے ہیں تو گنجائش ہے ورنہ چاہیے خلیل کے بدلے بیچا تو درست نہیں ہے زیادتی النا صفی مسلحا جی بی ما یتغ بن النا صفی مسلحی جبکہ وکیل بشرا جو ہے جائز ہے عقدہ اس کا عقد کرنا بمثل القیمتی کس کے بدلے میں مثل قیمت کے بدلے میں وہ زیادہ تھی یہ تقاباً مسلح اور ایسی زیادت کہ لوگ غبن کیا کرتے ہیں اس قسم کی زیادت میں یعنی اتنا کیا کر لیا کرتے ہیں لوگ بھائی اتنا غبن کر لیتے ہیں بھائی میں نے آپ سے کہا تھا جاؤ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ بھائی آپ گئے گاڑی خرید کر لائے بھائی آپ گئے آپ گاڑی خرید کر لائے ایک لاکھ کی گاڑی تھی آپ میرے لیے ایک لاکھ پانچ ہزار کی لے آئے تو یہ تو اتنا دھوکا تو لوگ کیا کرتے ہیں کھا ہی لیا کرتے ہیں اتنا دھوکا تو کھا ہی لیتے ہیں بھائی تو اس کی گنجائش ہے جتنا لوگ دھوکا کھا لیا کرتے ہیں ولایا جز بھی مالا یا اللہ تعابن النا صفی اور جائز نہیں ہے بھائی اتنے اتنی زیادتی کے ساتھ کہ لوگ اتنا زیادہ دھوکا نہیں کھاتے مثلا گاڑی آپ تھی ایک لاکھ کی آپ میرے لیے ایک لاکھ چالیس ہزار میں لے آئے تو یہ تو بھائی اتنا دھوکا تو کوئی نہیں کھاتا بھائی یہ جائز نہیں ہے اچھا بھائی اب آپ کو وہ بتلانے لگے کہ کیسے پتا چلے گا کہ لوگ اتنا دھوکا کھا لیتے ہیں اس چیز میں یہ اتنا دھوکا نہیں کھاتے پتا کیسے چلے گا کہتے ہیں بھائی قیمت لگوانے والوں سے قیمت لگوا لی جائے جو, جو اس کام کے ماہر ہیں جو یہی کام کرتے ہیں ان سے کیا کر لیا جائے اس کی قیمت اگر کسی ایک کی قیمت بھی یہ والی آ گئی تو معلوم ہوا اتنا دھوکا لوگ کھا لیتے ہیں اگر کسی ایک کی قیمت بھی یہ والی نہ آئی تو معلوم ہوا اتنا دھوکا لوگ نہیں کھاتے اب گاڑی آپ بھائی میرے لیے میں نے بھی بھیجا تھا گاڑی خرید کے لاؤ آپ ایک لاکھ چالیس کی لے آئے اب گئے مارکیٹ میں قیمت لگوا رہے ہیں بھائی کئی کئی تاجروں سے پوچھا کہ یہ گاڑی اگر میں لوں آپ کا کیا خیال ہے یہ کتنے کی لے لینی چاہیے مجھے ایک کہے گا بھائی یہ گاڑی پچانوے ہزار میں لے لو تو ٹھیک رہے گی دوسرے کے پاس گئے اس نے کہا بھائی میرے خیال میں ایک لاکھ کی ٹھیک رہے گی ایک لاکھ تک لے لو تیسرے کے پاس گئے اس نے کہا بھائی یہ میرے خیال میں ستانوے اٹھانوے ہزار تک ٹھیک رہے گی چوتھے کے پاس چلے گئے اس نے کہا بھائی ایک لاکھ پانچ سات دس تک مل جائے تو لے لو بھائی لیکن ایک لاکھ چالیس کوئی بھی نہیں بتا رہا بھائی معلوم ہوا قیمت وہ نہیں آ رہی اور اگر کسی قیمت لگانے والے کی وہ قیمت آ جاتی ہے پھر اس کا مطلب ہے یہ اتنا دھوکا لوگ کھا ہی لیتے ہیں लेते हैं آپ کو میں نے وکیل بل بل شیرا بنایا یا وکیل بل بیر مثلاً بنا دیا کہ یہ گاڑی میری جا کر فروخت کر دو گاڑی تھی ایک لاکھ کی آپ گئے آپ نے ایک لاکھ پانچ ہزار میں فروخت کر دی میں آپ میرے پاس آئے ब, ए, میں نے کہا کتنے میں فروخت کی ایک لاکھ پانچ نہیں کم لگاؤ ذرقی میں آپ نے مسل میرے لیے فروخت کی پچانوے ہزار میں میں آپ آئے تو میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے ایک لاکھ کی گاڑی تھی پچانوے ہزار کی کیسے تم فروخت کر کے آ کہتے ہیں بھائی اگر وہی ضابطہ وہی لگاؤ بازار میں جائیں گے قیمت لگوانے والوں سے قیمت لگوا کے دیکھو اگر کوئی ایک بھی اس کی پچانوے ہزار قیمت لگا دیتا ہے تو معلوم ہوا یہ قیمت صحیح ہے اس نے یہ تھوڑا بہت غبن ہے یعنی ہے اور اس کی گنجائش ہے اس کی اتنا دھوکا تو ہر ایک کھا لیتا ہے لاکھ کی گاڑی کتنے میں بے کار دے جایا پچانوے ہزار میں تو یہ جائز ہے والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين اور وہ کمی بیشی کہ لا يتغابن الناس فيه کہ لوگ غبن نہیں کرتے اس کے مثل میں ما وہ ہے وہ کمی زیادتی وہ وہ ہے لا يدخل تحت تقويم المقومين جو داخل نہ ہو مقوم کہتے ہیں قیمت لگانے والا جو قیمت لگانے والوں کی قیمت کے تحت قیمت لگانے کے تحت داخل نہ ہو یعنی کوئی بھی اس کی وہ قیمت نہ لگائے بھائی دہم الکیل صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو اپنی گاڑی دی کہ جاؤ بھائی میری یہ گاڑی فروخت کر لاؤ آپ گئے آپ گاڑی زید کے ہاتھ فروخت کر لائے آپ نے گاڑی زید کے ہاتھ فروخت کر دی آپ آئے میں نے آپ سے سمن مانگے آپ نے کہا زید سے ہاتھ میں نے گاڑی بیچ دی ہے اور وہ ایک ہفتے بعد پیسے دے دے گا ایک ہفتے بعد اور آپ فکر نہ کریں اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں زمین ہوں میں آپ کو پیسے دے دوں گا تو دیکھو بھائی میں نے گاڑی بیچنے کے لیے کس کو بھیجا تھا اسی وکیل اسی شخص کو اور وہی وہ کیا کر رہا ہے سمن کا زمان دے رہا ہے مجھے یہ درست نہیں ہے کہ وکیل بل کیا بن جائے زامین بن جائے اس لیے کہ حقوق آفت کا تعلق کس سے ہوتا ہے ملوکی. وکیل سے تو معلوم ہوا اب اسمن اس کا مطالبہ کرنے کا حق کس کو ہے ملوکی. وکیل کو ہے وکیل جا کر مطالبہ کرے گا اور زامین سے تو مطالبہ کیا جاتا ہے زامین سے کیا کیا جاتا ہے ملوکی. تو مطالبہ ملوکی. کرنے والا بھی وکیل بن گیا اور جس سے مطالبہ کرے گا وہ بھی کون ہے وکیل ہے ممتنی لہذا یہ زمانت صحیح تو یہاں دیکھو مطالب, مطالب مطالب مطالبہ کرنے والا اور مطالب جس سے مطالبہ کیا جائے وہ ایک ہی شخص بن گیا اور یہ تو صحیح ممتنی ممتنی ممتنی نہیں مطالب تو اور ہوتا ہے مطالب اور, اور ہوتا, ہے, ہے, تو ہوتا ہے, ہے تو کہتے ہیں وہ اجازت مین الکیل بلب بل جب ضامین ہوا وکیل بلبئی کس چیز کا زامین ہوا سمن سمن کا انل مبتا کس کی طرف سے مشتری کی طرف سے خریدار کی طرف سے فزمان ہو تو اس کا زمان کیا ہے باطل ہے صورت مسئلہ یہ بھائی میں نے آپ کو اپنی گاڑی دی کہ جاؤ میری یہ گاڑی فروخت کر دو گاڑی فروخت کر دو آپ گئے آپ نے نصف گاڑی فروخت کر دی گاڑی کی چار لاکھ کی آپ نے گاڑی کا آدھا حصہ زید کو فروخت کر دیا دو لاکھ میں اب میرے ساتھ زید شریک ہو گیا آدھی گاڑی اس آدھی گاڑی میں آدھا حصہ اس کا ہے آدھا حصہ میرا ہے تو ایمان صاحب فرماتے ہیں جائز ہے یہ یہ کیا ہے جائز ہے بھائی جائز کہتے ہیں اس لیے کہ اس آپ نے وکیل بنایا تھا کل کے بیچنے کا اور کل میں جز بھی ہوتا ہے کل میں کیا ہے تو جب کل کے بیچنے کی اجازت ہے تو جس کے بیچنے کی بھی اجازت ہے تو جب کل کے بیچنے کی اجازت ہے تو جس کے بیچنے کی بھی اجازت ہو گئی اور اس نے ایک جس بیچ دیا یعنی نصف حصہ کیا کر دیا ہے بیچ دیا ہے نیز اس لیے بھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری چیز کو اکٹھا بیچنا مشکل ہوتا ہے تو یہ تھوڑی کر کے بھی بیچ دیتا ہے تو اس کا بیچنا صحیح صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ درست نہیں ہے اس کا بیچنا آدھی چیز کو اس لیے کہ اب وہ مشتری جو ہے وہ کے ساتھ اس چیز میں شریک ہو گیا اور چیزوں میں اعیان کے اندر جو متعین چیزیں ہیں ان کے اندر شرکت حیب شمار ہوتی ہے بھائی لوگوں میں کیا ہوتی ہے شرکت حیب شمار ہوتی ہے لہذا اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اتنا ریٹ نہیں لگتا کیوں؟ شرکت ایب کیوں ہے وجہ یہ کہ جب تک گاڑی میری تھی میں اس کو آزادی سے استعمال کر سکتا تھا جب چاہتا لیکن اب میرے اوزہ میں مشترکہ ہو گئی ایک دن وہ استعمال کرے گا ایک دن میں استعمال کروں گا تو تنگی آ گئی یا نہیں آ گئی چیز کے استعمال میں اسی لیے شرکت کیا شمار ہوتی ہے عیب شمار ہوتی لہذا ال تو امام سب البتہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے پل کے بیچنے کی اجازت دی ہے تو جوس کے بیچنے کی بھی اجازت ہو گئی بھائی وہ اضا وقت وَكَّلَ... و اضاوق کا لہو بہ یاد دی اور جب وکیل بنایا کسی شخص کو اپنے غلام کے بیچنے پر فَبَاعَ جَازَ عِندَا رحمه اللہ پس اس نے اس کا نصف کو بیچ دیا تو جائز ہے امام آزاں ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وہ لہو بشیرا فشرا فن اچھا اب, اب وکیل بشیرا کی بات آئی مولانا وکیل بھی شیرا میں نے آپ سے کہا جاؤ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ بھائی دو لاکھ روپے تک کی ہونی چاہیے بھائی دو لاکھ تک کی گاڑی آپ نے نصف گاڑی خریدی کیا کیا نصف, نصف, خرید نصف خرید. گاڑی خریدی نصف گاڑی تو یہاں پر بال اتفاق مولانا یہ شیرا موقوف ہے یہ نصف اب وکیل کی نہیں شمار ہوگی بلکہ کس کی شمار ہوگی وکیل کی شمار ہوگی یعنی اس کو اب نصب بیچنے میں تو نصب بیچنے نصف یا کچھ حصہ بیچنے کا اسے اختیار تھا امام صاحب کے نزدیک وہ بھی جائز تھا لیکن شیرا کے اندر پوری چیز کا خریدنا ضروری ہے کچھ حصے کا خریدنا درست نہیں کیا وجہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں بدگمانی کا شبہ ہے بدگمانی آ سکتی ہے تحمت کا خدشہ ہے کیسے بدگمانی کیسے بدگمانی آ سکتی ہے کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ چیز اس نے اپنے لیے خریدی نصف خریدی ہے ہو سکتا ہے یہ چیز جو اس نے خریدی نصف اپنے لیے خریدی ہو بعد میں پشتایا ہو کہ وہ ہو یہ میں نے کیا کیا نصف اپنے لیے خرید لی ہے چنانچہ اب وہ کس پر ڈالنا چاہتا ہے اس کو موکل پر ڈالنا چاہتا ہے تو یہاں تہمت کا خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے اپنے لیے چیز خریدی ہو لیکن بیچنے میں یہ شبہ نہیں ہے بیچی تو اس نے کسی اور کے ہاتھ ہے مولانا سمجھ میں آیا तो چیز آپ کی تھی وہ دوسرے کے پاس پہنچ گئی اور پیسے آپ کے پاس آ گئے لیکن جب کہ خرید کے اندر کی کیا آتا ہے تہمت کا خدشہ ہے یعنی بدگمانی آ سکتی ہے کسی کے دل میں کہ یہ جو بھائی میں نے تو پورا غلام خریدنے کا کہا تھا آپ نے سب خرید لائے معلوم ہوا آپ نے یہ پہلے اپنے لیے خریدا تھا اب جب بعد میں آپ کو فائدہ نہیں نظر آیا تو آپ کس پر ڈالنا چاہتے ہو موقع پر ڈالنا چاہتے ہو سورت سمجھ میں تو شیرا میں اپنے لیے لیکن وہ تو کسی اور کے ہاتھ چیز بیچ رہا ہے بھائی سورج سمجھ میں آگے وہ ان وقت کالا ہو با یہ شیرا ہو اور جب وکیل بنایا اس شخص کو بے شیرا کسی غلام کے خریدنے کا وشترا نصف اور وکیل نے خرید لیا اس غلام کے نصف کو فش موقوفن تو اس کی شیرا کیا ہے اس کی شرا موقوف ہے تو شیرا موقوف رہے گی فینشترا باقیہ ہو لازم المکلا اگر اس نے وہ باقی کی چیز بھی خرید لی تو پھر کیا ہو جائے گی موقل پر لازم ہو جائے گی آپ نے آدھا غلام خرید لیا تھا اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آدھا میں نے آپ کے لیے خریدا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ وکیل کے لیے موکل کے لیے نہیں شمار ہوگا کس کے لیے ہے وکیل کا شمار ہوگا ہاں اگر باقی کا نصف بھی غلام خرید لیتا ہے اور اب پورا لا کر حوالے کر دیتا ہے تو اب کس پر لازم ہو جائے گا موکل پر کیونکہ موکل نے بھی اسے پورا غلام خریدنے کے لیے بھیجا تھا بھائی وہی دا بکا لکھمین بدر مسئلہ یہ بھائی میں نے آپ کو ایک ہزار روپے دیے کہ جو اس کا چار کلو چھوٹا گوشت خرید لاؤ چار کلو کیا کرو چھوٹا گول بکرے کا گوشت چار کلو خرید لاؤ آپ گئے آپ اس ایک ہزار میں میرے لیے ویسا ہی آٹھ کلو گوشت خرید کے لے آئے کہیں سے مل گیا اور ویسا ہی گوشت جو ہزار روپے میں چار کلو آتا ہے ویسا ہی آٹھ کلو کتنے میں مل گیا آپ کو اسی ایک ہزار میں آپ خرید کر لے آئے تو کیا یہ سارا اب موقع پر ہی لازم ہوگا امام صاحب فرماتے نہیں آپ نے اس کو کتنا گوشت خریدنے کی اجازت دی تھی چار کلو تو چار کلو موکل پر لازم ہے وہ اس کو لینا پڑے گا اور باقی کے چار کلو وہ موکل کی مرضی ہے لے یا نہ لے ورنہ وہ پھر وہ وکیل کو لینا پڑے گا سمجھ میں آیا تو چار کلو موکل پر لازم ہو گیا اور وہ چار کلو تو کتنے کا ہے پانچ سو کا تو معلوم ہے پانچ سو موکل یوں کر سکتا ہے چار کلو گوشت لے لے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے پیسے بھی لے لے اسے پانچ سو بھی لے لے بھائی سائبین فرماتے ہیں؟ نہیں سارا گوشت موکل کو لینا پڑے گا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ موکل نے اس کو ہزار روپے دیے تھے کہ یہ ہزار خرچ کرو اور گوشت لے کر اور اس نے وہی ہزار سارے کے سارے خرچ کیے ہیں اور بلکہ اس کے لیے اس کا بھلا کر دیا اس نے کے بجائے زیادہ چیز لے آیا اس نے کے بجائے جتنی اس نے کہا تھا اس سے زیادہ لے آیا اس کا تو بھلا کر دیا تو صاحب دیکھتے ہیں پیسوں کی جانب اس سے دلیل بناتے ہیں امام صاحب دلیل بناتے ہیں مقدار کو جو مالک نے ذکر کی تھی امام صاحب فرماتے ہیں مالک نے تو اسے کیا کہا تھا کتنا گوشت مجھے چاہیے چار کلو اگر سستا بھی مل رہا تھا یہ چار کلو خریدتا اور باقی پیسے بچا کر لے آتا تو چار کلو سے زیادہ خریدنے کے لیے اسے بھیجا ہی نہیں لہذا اگر زیادہ گوشت آیا تو پیسے بھی تو زیادہ لگ گئے اتنے ہی اور اس کو تو صرف چار کلو کی اجازت تھی لہٰذا افزائش کس کو لینا پڑے گا وکیل کو بھائی سمجھ میں آیا ہاں موقع لے لے تو اس کی مرضی ہے بھائی جبکہ صاحب فرماتے نہیں اس نے جو ہزار روپے دیے تھے وہ سارے کس میں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا گوشت میں اور اس نے وہ سارے ہی تو خرچ کیے ہیں اور بلکہ اس کا کیا کر دیا چار کے بجائے جا... چار کلو کے بجائے زیادہ گوشت ہے اس کا بھلا ہی کر دیا اور اس نے بھی پورے پیسوں کو خرچ کرنے کی اجازت دی تھی اس نے بھی پورے پیسے خرچ کر دیے لہذا مخالفت نہیں ہوئی بھائی بات سب کو سمجھ میں آ تو کہتے ہیں ریت <لَحْمِن> رت... ارتال جمع ہے رتل کی رتل وزن کا نام ہے یاد رکھیے بھائی ریتل ریتل ہے پونے چونتیس تولے کا بھائی پونے چونتیس تولے سمجھ میں اور ایک شیر میں میں نے آپ کو بتایا تھا اسی تولے ہوتے ہیں بھائی اسی تولے تو یہ نسب شیر سے بھی کم ہے ریتل کیا ہے بھائی ایک شیر اسی تولے کا ہے تو یہ پونے چونتیس آدھا شیر کتنے کا ہوا چالیس تولے کا یہ اس भी بھی کم ہے آدھے شیر سے بھی تواوق کا لہوی شیرا شراتی ارطال لخمین جب کس نے دوسرے کو وکیل بنایا دس ریتل گوشت خریدنے کا بدیر امین کتنے کے بدلے میں ایک درہم کے بدلے میں فسٹ سرائے اور ب بدیر امین پس اس نے خرید لیا بیس ریتل ایک درہم کے بدلے میں وکیل نے خرید لیا مین لکھمین یوبا مسل آشرات بدیر امین ایسا گوشت کے بیچا جاتا ہے اس جیسا گوشت 10 اور تعلیم دیر ہم ریتل ہی ایک درہم کے بدلے بھائی اسی جیسا گوشت ہونا چاہیے مسئلہ میں نے آپ کو ہزار روپئے دیے تھے کہ چار کلو چھوٹا گوشت لے کر آؤ تو جو آپ آٹھ کلو لے کر آئے وہ کس قسم کا ہے اسی قسم کا ہے ہزار میں چار کلو ملتا ہے آپ اسی قسم کا گوشت کتنا لے آئے آٹھ کلو اگر اسے ادنا درجے کا لائے میں نے تو کہا تھا ہزار میں چار کلو لانا اور آپ وہ والا گوشت اٹھا کر لے آئے جو ہزار روپے میں چھ کلو مل جاتا ہے یہ ذرا گھٹیا قسم کا ہے تو وہ سستا ہوگا لازمی بات ہے اتنا ہے تو پھر وہ تو پھر بل اتفاق یاد رکھنا یہ وکیل کے ذمے ہوگا وکیل کے لیے نہیں ہوگا اس لیے کہ موکل نے اس گوشت کے خریدنے کی تو بات نہیں کی تھی تو اسی لیے کہا کہ اس نے کیا کیا آ رہا شرین اور اسلام بر امین خریدا بیس ریتل ایک درہم کے بدلے میں من لکھمین ایسے گوشت میں سے یووا مسلو کہ اس جیسا گوشت بیچا جاتا ہے اشرت اور تعلیم بزیر امین دس ریتل کتنے کے بدلے ایک درہم کے بدلے تو یہ بیس بھی لے آیا ہے لیکن ہے اسی طرح کا گوشت تو, بنصف تو موکل پر لازم ہوں گے اس رحمه تعالی امام آزما بنی فرح اللہ کے نزدیک اور صاحب رحم اللہ, اللہ فرماتے ہیں یل زمرا اس پر کتنے لازم ہو جائیں گے موقع پر بیس کے بیس لازم ہو جائیں گے بھائی وہ ان وقت کا لاہوی شیراشنی صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو بھیجا کسی معین چیز کو خریدنے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا جاؤ میرے لیے ایک لاکھ کی کوئی گاڑی خرید لاؤ میں نے کہا وہ زید کے پاس جو گاڑی ہے جاؤ وہ گاڑی میرے لیے خرید لو آپ نے قبول کر لیا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میں آپ کے لیے گاڑی خریدتا ہوں اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گاڑی اپنے لیے لے لیں جب وکیل کو کسی معین چیز کے خریدنے کا وکیل بنا دیا جائے تو اس کے لیے وہ چیز اب اپنے لیے خریدنا جائز نہیں کیوں ورنہ تو پھر موکل کو دھوکہ ہوا بھائی موکل کے سامنے تو آپ نے کیا کیا ہے قبول کر لیا کہ میں وکیل بنا ہوں آپ کا اور آپ کی طرف سے جا کر آپ کے لیے چیز خریدوں گا تو اور پھر جا کر اپنے لیے خریدتا ہے تو یہ تو دھوکا ہو جائے گا بھائی دھوکہ تو لہٰذا اگر وہ خرید لیتا ہے کہتا ہے میں نے تو اپنے لیے خرید لیا نہیں بھائی یہ وکیل کے لیے نہیں شمار ہوگی بلکہ کس کے لیے شمار ہوگی موکل کے لیے شمار ہوگی بھائی سمجھ میں آئی بات اگر اپنے لیے خریدنا ہے تو موکل کو صاف بتاؤ یہیں پر کہ نہیں بھائی میں آپ کا وکیل نہیں بن سکتا میں خود کیسا کرنا چاہتا ہوں وہ گاڑی اپنے لیے وہ گاڑی تو خود میں اپنے لیے خریدنا چاہتا ہوں تو پھر وکالت نہ قبول کرے بھائی اگر اپنے لیے خریدنی وَإِن وَقَّلَهُ ہی اور ان وکیل بنایا تو اس شخص کو بشیرا کسی معین چیز کے خریدنے کا فَلَيْسَ لَهُ اَن تو جائز نہیں اس وکیل کے لیے کہ اس چیز کو خرید دے اپنے لیے وہ ان وقت کا بشیرا اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو ایک گاڑی خریدنے کے لیے بھیجا لیکن معین گاڑی نہیں ہے کہ وہ جو زہر کے پاس ہے وہ خریدو میں نے کہا جاؤ بھائی یہ دو لاکھ روپے لو اور اس دو لاکھ کے بدلے دو لاکھ تک کی ایک گاڑی میرے لیے خرید لاؤ تو اب آپ جو بھی خ... گاڑی خریدیں وہ موکل کی طرف سے نہیں شمار ہوگی بلکہ وکیل کی طرف سے شمار ہوگی اللہ یہ کہ وکیل کہے میں نے خریدتے وقت موکل کی نیت کی تھی کہ میں کس کے لیے خرید رہا ہوں موکل کے لیے کیونکہ اب کوئی معین چیز ہے یا غیر معین تو غیر معینہ ہے اس میں تو استعمال ہے اپنے خرید رہا ہے اور ہو سکتا ہے کس کے لیے خرید رہا ہے موقع کے لیے تو نیت سے چلے گا اگر وہ کہتا ہے میری نیت ہی کس کے لیے خریدنے کی موقل کے لیے تو پھر یہ موقل کے لیے ہے ورنہ کس کے لیے ہے وکیل معلوم ہو وہ خود اپنے لیے خرید رہا ہے بھائی یا وہ میرے دیے ہوئے پیسوں سے خریدتا ہے یہ بھی علامت ہے کہ یہ کس کے لیے خرید رہا ہے موکل کے لیے خرید رہا ہے آپ سے نیت ہو یا نہ ہو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جب اس کے پیسوں سے خرید رہا ہے معلوم ہو کس کے لیے خرید رہا ہے؟ موکل کے لیے وہ ان وقت اللہ حبیشیرہ بغیر آئینی اور اگر وکیل بنایا اس کو خریدنے کا آپ دن غیر معائنی ہی غیر معین غلام کے غیر معین غلام کے خریدنے کا وکیل بنایا فرش طرح پس وکیل نے خرید لیا کوئی غلام تو وہ کس کے لیے ہے وکیل کے لیے ہے اللہ یقولہ شرال علم مگر یہ کہ وہ یوں کہے میں نے نیت کی تھی خریدنے کی موکل کے لیے اویش بمال موکیل یا اس کو کیا کرے خرید دے کس کے بدلے میں اس کو موکل کے مال کے بدلے میں خرید لے بول وکیل بال خصومتی وکیل بال قبضے آئندہ بھی خانی اللہ صورت مسئلہ یہ میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ بھائی زید نے میرے پانچ لاکھ روپے دینے جاؤ اس کو جا کر مقدمہ کرو میری طرف سے اور قاضی کے پاس مقدمہ لڑو اور مقدمہ لڑو بھائی قاضی کے پاس جا کر یہ کیا وکیل میرا گیا اور اس نے جا کر مقدمہ لڑا اور مقدمہ مسن جیت کیا آپ جیسا پانچ لاکھ روپے لازم ہو گئے قاضی نے کہا بھائی چلو بھائی تمہارے اوپر پانچ لاکھ ثابت ہو گئے اب ادا کرو تو کیا وہ جو وکیل بالخصومت تھا کون تھا وکیل بالخصومت وہ جو مقدمے میں میں نے وکیل بنایا تھا کیا وہ ان پیسوں پر قبضہ کر سکتا ہے کیا وہ وکیل بالقبض بھی ہے یا نہیں وہ قبضہ کر سکتا ہے وصولی کر سکتا ہے ان پیسوں کی تو ہمارے اعمہ صلاثہ تینوں ائمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ تینوں فرماتے ہیں کہ وکیل بالخصومت وکیل بالقبض قبض بھی ہے لہذا وہ اس چیز پر کیا کر سکتا ہے آپ قبضہ بھی کر سکتا ہے لہٰذا وہ کہے گا خاجی صاحب اس کو کہیں پیسے مجھے ادا کرے خاج سے دلوائے گا اور یہ اس سے لے کر آ جائے گا امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے کے اندر کہ نہیں وکیل بالخسومت وکیل بالقبض نہیں کون فرماتے ہیں امام زفر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کو دوسرا آدمی وکیل بناتا ہے مقدمے کے اندر کہ تم میری طرف سے جا کر کیا کرو کسومت کرو تو کیوں کسومت کرو کیونکہ یہ چیز کو وکیل بنا رہا ہے اس کو بات بڑے ذرا اچھے طریقے سے کرنا آتی ہے بات کیا ہے اچھے طریقے سے موکل بیچارہ خود اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتا لیکن یہ وکیل جو ہے اچھے طریقے سے بات بھی کر سکتا ہے تو لہٰذا اس کو وہ وکیل بنا دیتا ہے تو بات کرنے کے اندر تو یہ اس پر اعتماد ہے موکل کا وکیل پر اعتماد ہے کہ یہ کیا کرے گا میری طرف سے مقدمہ لڑے گا اور اچھی طریقے سے کیا کر لے گا بات کرے گا دوسرے مخالف کو جواب دے گا لیکن امانت میں ہو سکتا ہے اس کا اس پر اعتماد نہ ہو بات چیت میں تو یہ اچھا ہے لیکن پیسوں کے اعتماد ہو سکتا ہے وہ اس پر پیسوں کا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہ ہو سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا یہ وکیل بالخصومت تو ہے وکیل بال اتنا اعتماد نہیں ہے کہ میرے پیسے زید سے وصول کرے بھائی بات اس سے پھر کون نکلوائے پائے گا بھائی سمجھ امام ظفر فرماتے ہیں وکیل بالخوسومت وکیل بالقبض نہیں لہذا وہ خصومت تو کر سکتا ہے لیکن بعد میں اس جب علیہ سے پیسے وصول کرنے ہوں تو اس وکیل کو اس پر قبضہ کرنے کا اختیار نہیں اور یاد رکھیے آج فتوا امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے اس کی خیانت بے انتہا بڑھ گئی لوگ کسی کے مال کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تو اب کوئی شخص وکیل بالخصومت ہو تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کیا کرے اس حق پر قبضہ بھی کرے قبضہ بھی کریں تو یہ ان چند مسائل میں سے ہے جن میں فتوا امام زفر رحم اللہ کے قول پر ہے بھائی چند ایک مسائل ہیں پوری فقہ میں جن فتوا امام زفر رحم اللہ کے قول پر ہے دیکھو تینوں ایک طرف ہیں اور امام زفر ایک طرف اور متاثرین نے فتوا کس پر دے دیا امام زفر اور حقیقت بھی ایسی ہے آج کل کون بھائی پیسے چھوڑتا ہے کسی کے وہی تو کہتے ہیں وکیل بالخسومتی وکیل بال قبض آئندہ ابھی فتح محمد رحم اللہ تعالیٰ اور خسومت ہی قبض ہے امام بو خانی فاص و رحما محمد رحم کے نزدیک بالخسومتی فی آئندہ ابھی حنی فتح رحمہ اللہ وکیل بال قبض ہی وکیل بالخسومت ہے امام ابو خانی فرحم اللہ کے نزدیک بھائی ایک آدمی کو میں نے بھیجا کہ جاؤ زید نے میرے پانچ لاکھ روپے دینے جا کر اسے وہ پانچ لاکھ وصول کر کے لے آؤ یہ وکیل بل قبض ہوا کہ جا کر میرے اس بینک پر کیا کرو قبضہ <سؤال> <ڈیوز سؤال> <خبرہ> کرو <بھیجا> <سؤال> <خبرہ بھیجا> <سؤال> اور لا کر مجھے دو <سؤال> تو یہ کون سا وکیل ہوا وکیل <سؤال> <سؤال> بل قبض <آل؟ سؤال> تو یہ کیا وہاں <سؤال> پر زید نے انکار کر کے کون سے پیسے بھائی میں نے تو آپ کو کوئی موقف کا کوئی پیسہ نہیں دینا تو کیا یہ وکیل اس کے ساتھ خصومت کر سکتا ہے قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا کہتے ہیں ہاں وکیل بالقب کیا کر سکتا ہے خصومت کر سکتا ہے لہٰذا یہ قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے اس کو اور اس کو اگر سارے واقعی کا پتہ ہے گواہ وغیرہ وہاں پیش کر کے اس پر دعوے کو ثابت کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آگے میں تو کہتے ہیں بھی قبض دیں اور وہ اور وکیل جو ہے وہ وکیل جو دین پر قبضے کا ہے وکیل بالخسومتی پی وہ اس پہ خصومت کا بھی وکیل ہے آئندہ بھی حنیفت رحم امام اعظم کو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وہ ادا کر الوکیل بالخسومت عالم وکیل قادی جاد قرار ہو بھائی میں نے ایک آدمی کو وکیل بالخسومت بنایا کہ زیر نے میرے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں کیا کرنا ہے زیر نے میرے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں تم میرے وکیل بالکس سومت بنو اور جا کر قاضی کے پاس مقدمہ لڑو اور زید یہ پانچ لاکھ روپے ثابت کرو یہ کیا قاضی کے پاس مقدمہ لڑ رہا تھا مقدمہ لڑتے لڑتے درمیان میں کہتا ہے، قاضی صاحب میں جانتا ہوں میرا جو موقل ہے اس نے جھوٹا دعویٰ کیا غلط دعویٰ کیا میں جانتا ہوں تو کیا اس کا یہ اقرار کرنا معتبر ہے یا نہیں وکیل بالخصومت کا کہتے ہیں یہ اقرار معتبر ہے جب کہ وہ قاضی کے پاس کرے کیا کرے <تصفح> قاضی کے سامنے جب وہ اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار معتبر ہے ہاں باہر کسی مجلس میں بیٹھ کر اس نے یہ بات کی اب کوئی قاضی کے پاس اس کو لے کر جاتا ہے کہ اس نے یوں کہا تھا آہ تو باہر کا اقرار معتبر نہیں ہے وہاں سمجھ میں آئی بات ہے قاضی کے پاس اقرار کرتا ہے تو وہ معتبر ہے قاضی کی مجلس کے علاوہ اقرار کرے تو وہ معتبر یہ تو وہ صورت تھی جس میں دعوی دعویٰ کیا تھا میں نے اس کا آپ کر میرے اوپر کس نے دعویٰ کریے کہ آپ نے میرے پانچ لاکھ روپے دینے میں نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھائی میری طرف سے جا کر وکیل بنو اور جواب دو اس کو میں نے اس کو کوئی پیسہ نہیں دینا یہ کیا مقدمہ شروع ہوا درمیان میں آ کر کہتا ہے قاضی صاحب میں جانتا ہوں میرے موکل نے اس کے پیسے دینے ہیں تو کیا یہ اقرار معتبر ہے یا نہیں وہی بات مولانا کہ کیا قاضی کی مجلس میں ہو تو وکیل بالخصومت کا اقرار معتبر ہے اور اگر قاضی کی مجلس کے علاوہ ہو تو معتبر نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ اضاق وکیل بالخصومت اعلیٰ موقع اور جب اقرار کر لے وکیل بالخصومت اپنے موکل کے خلاف اعلیٰ کس لیے آتا ہے نقصان کے لیے زر کے لیے لام آتا ہے فائدے کے لیے بھائی تو اعلیٰ اعلی اعلیٰ موقیلی آیا تو جب اقرار کر لے وکیل بالخصومت اعلیٰ مک ہی اپنے اپنے موکل کے خلاف عند القاضی قاضی کے پاس اقرار ہو تو جائز ہے اس کا قرار کرنا و لائج اقرار آئندہ غیر القاضی آئندہ ابھی حنیفت و محمد رحمہ مل اور جائز نہیں ہے اس کا یہ قرار کرنا علیہ اے عال الموکلی موکل کے خلاف عند غیر القاضی قاضی کے علاوہ کے پاس یہ کس کے نزدیک ہے طرفین رحیم اللہ کے نزدیک نہو یا خسومتی مگر یہ کہ وہ نکل جائے گا خسومت سے جب وہ اقرار کرے گا تو خسومت سے نکل جائے گا مولانا اب وہ وکیل بالخسومت نہ رہا بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی خسومت سے کیوں نکل جائے گا کہتے ہیں اب اس کا وکیل بالخسومت بننا صحیح ہی نہیں ہے کیوں نہیں صحیح کیونکہ اس نے خود اقرار کر لیا کہ میرا جو وکل ہے معلوم ہوا وہ اس مسئلے میں ظالم ہے کیا ہے تو وہ جب ظالم ہے اس مسئلے میں حق پر نہیں ہے تو وہ م... آ... لہٰذا اب اس کے لیے خصومت کرنا بھی صحیح نہیں ہے اس وکیل کے لیے اس کی طرف سے خصومت کرنا بھی صحیح نہیں ہے بھائی کہ جب وہ ظالم ہے تو اس کی خصومت کیسے اجازت ہوگی اس کو بھائی وکال اب یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ عند غیر امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس وکیل کا اقرار جائز ہے علیہ موکل کے خلاف عند غیر القاضی قاضی کے علاوہ کہیں اور اقرار کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے صورت سمجھ میں آ گئے بھائی وہ منی دا انہ وکیل الغائبی قبضی دیں فصل دقاب بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی صورت مسئلہ یہ زید نے میرے پانچ لاکھ روپے دین دینا ہے بھائی میں مکہ مکرمہ چلا گیا حج کے لیے بھائی پیچھے ایک آدمی اٹھا اور زید کے پاس گیا اور کیا کہا کہ میں وہ شخص جس کا آپ نے دین دینا ہے میں اس کا وکیل ہوں بھائی لاؤ میرے حوالے کر دو اس کا دین بھائی زید نے بھی کیا کر دی تصدیق کر دی کہ یہ واقعی اس شخص کا وکیل ہے مولانا تو اب زید جب زید نے خود تصدیق کر دی ہے تو اب زید کو کیا کیا جائے گا مجبور کریں گے قاضی اس کو حکم دے گا بھائی یہ اس کا وکیل ہے تم اعتراف کر چکے ہو تو اب کیا کرو دین اس کے حوالے کر دو تو دین اس کو حوالے کر دے گا پھر بھائی بعد میں وہ شخص جس کا دین تھا وہ آیا مالانا آ کر اس سے پوچھا گیا بھائی پوچھا گیا بھائی کیا یہ آپ کا وکیل تھا اس نے دین وصول کر لیا اس نے کہا ہاں بھائی یہ واقعی کیا تھا میرا دل وکیل دل تھا تو بس مولانا دین کی ادائیگی ہو گئی لیکن اگر آنے والے نے کہا نہیں بھائی یہ میرا کہاں سے وکیل میں نے کب اس کو وکیل بنایا ہے تو کہتے ہیں اب وہ جو مقروض ہے اس کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گا دین دینا پڑے گا سمجھ میں آیا تو بھائی اس نے تو پہلے بھی اس وکیل کو ایک دفعہ دے چکا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ اس نے خود تصدیق کی تھی غلطی اس کی ہے سمجھ میں ہے اس نے خود تصدیق کی تھی اور یہ قرض تھا جب دوبارہ مطالبہ کر رہا ہے بھائی وہ قرض دینے کا مقصد کیا تھا وکیل کو کہ یہ جو مقروض ہے بریو ذمہ ہو جائے بھائی اس کے سر سے قرض اتر جائے اور کوئی قرض اترا ہے قرض تو نہیں اترا بھائی وہ ابھی بھی جو دائن ہے جو قطفہ ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے بھائی لہذا اس کو دوبارہ دینے پڑیں گے بھائی اس کو صورت سمجھ میں آ گئے بھائی ہاں بھائی اور یہ اس کا اپنی غلطی اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ یہ اس کا وکیل ہے اگر اس نے اعتراف نہ کیا ہوتا صرف اس شخص نے کہا کہ میں اس کو فلاں شخص کا وکیل ہوں تو پھر قاضی سے مجبور نہیں کر سکتا تھا لیکن جب اس نے اعتراف کر لیا اب قاضی بھی اسے حکم دے گا کہ دو بھائی اس کو دین حوالے کرو جی آپ یہ کیا کرے بھائی اس کو تو دوبارہ قرضہ دینا پڑا وہ جو پہلے کو دیا تھا کہتے ہیں بھائی پہلے پر رجوع کرے گا اور اسے اپنا قرضہ اس کو جو مال ہلاک ہو چکا تو پھر رجوع بھی نہیں کر سکتا اس کے پاس وہ مال کیا ہو چکا ہلاک ہو چکا تو پھر رجوع بھی نہیں کر سکتا بھائی ہاں اگر اس نے خود وہ جو وکیل کا وکالت کا جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے اگر خود خرچ کیا ہے تو پھر اس سے کیا لیا جا سکتا ہے سامان لیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس نے خود خرچ نہیں کیا ویسے اس کے پاس مال ہلاک ہو گیا تو اب اس سے اس پر رجوع بھی نہیں اور اگر کچھ ہلاک ہوا ہے کچھ باقی ہے تو وہ ماں باقیہ اس سے کیا کر لیا جائے گا لے لیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ منی دا ان وکیل الغائبی اور جس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ فلاں وہ جو غائب شخص کا کہ وہ غائب کسی غائب کا وکیل ہے فی قبضی دینی ہی اس کے دین کے قبضے میں, میں فلاں شخص کا وکیل ہوں اس کے دین پر قبضے کے لیے فصد دقہ تو تصدیق کر دی اس کی مخروض نے عمر ابھی تسلیمی دینی الی حکم دیا جائے گا دین اس کے سپرد کرنے کا فعین حضرۃ الغائب پس اگر وہ غائب حاضر ہوا فصدقہ ہو، تو اس نے کیا کی اس کی تصدیق کی وکیل کی تو یہ جائز ہے ادائیگی ہو گئی وَإلا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ تصدیق نہ کرے دفاع غریم الدین سانی بھائی تو یہ جو مقروض ہے یہ جو مدیون ہے یہ حوالے کرے گا دین کو دوسری مرتبہ اس کے اب کس کو دے دے گا اب وہ جو موکل تھا اس کے حوالے کر دے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی جس کے موکل نہیں یعنی جس کے بارے میں دعویٰ ہوا تھا موکل ہونے کا بِهِ عَلَى اور رجوع کرے گا اس دین میں وکیل پر ان کا آنا فی باقی اگر وہ دین کیا ہوا وکیل کے پاس باقی ہوا اور اگر ہلاک ہو چکا تو پھر رجوع بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے خود تصدیق کی تھی بھائی ان قالی وکیل <وَكِيلٌ> سورت مسئلہ یہ تو تھی دین کی بات اب امانت کی بات آئی میں جانے لگا حج پر میں نے زید کے پاس اپنے پانچ لاکھ روپے امانت کے طور پر رکھوا دیے بھائی تو اب پانچ لاکھ روپے زید نے اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لیے میں حج پر چلا گیا ادھر ایک شخص میرے جانے کے بعد اٹھا اور زید پر اس نے دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ جو غائب ہے میں اس کا وکیل ہوں <تصفح> میری اب اس کی امانت میرے حوالے کر دو بھائی کیا کرو <تصفح> امانت میرے حوالے کر دو زید نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے اس شخص کا <تصفح> <تصفح> وکیل ہے کہ یہ اس شخص کے امانت پر قبضے کا وکیل ہے تو کہتے ہیں اب مولانا خاضی اس کو مجبور نہیں کرے گا کہ امانت کیا کرو اس وکیل کے سپرد کر دو نہیں کریں گے بھائی اب مجبور نہیں کریں گے بھائی کیا وجہ ہے دین بھی تھا وہی پانچ لاکھ روپے تو وہاں پر جب وہ تصدیق کر دیتا تھا تو آپ حکم دیتے تھے کیا کہ اس کے سپرد کیا جائے دین بھائی اس کا وکیل ہے اور امانت کے مسئلے میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ قاضی مجبور نہیں کرے گا کہتے ہیں بھائی دونوں مسلوں میں فرق ہے پہلے مسئلے میں جو تھا اقرار بھی مالی ہی تھا وہ اپنے مال کے بارے میں اقرار کر رہا تھا اور دوسرے مسئلے میں وہ غیر کے مال کے بارے میں اقرار کر رہا ہے اپنے مال کے بارے میں کوئی شخص اقرار کرے تو وہ اقرار تو معتبر ہے غیر کے مال کے بارے میں کوئی اقرار کرے تو وہ معتبر نہیں بھائی میں خود کہتا ہوں میں نے زید کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو میں اپنے مال میں سے اقرار کر رہا ہوں یہ کسی اور کے مال میں سے ہاں <تصفح> تو یہ اقرار ٹھیک ہے لیکن میں یوں کہتا ہوں بکر نے زید کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو یہ اقرار میں کس کے بارے میں کر رہا ہوں <مید> بکر کے بارے میں تو یہ ما... بکر کے مال کے بارے میں کہ اس نے اپنے مال میں سے ایک لاکھ زید کو دینا ہے تو اس اقرار کا کوئی ایسے <مید> نہیں معلوم ہو اقرار اپنے مال کے بارے میں تو صحیح ہے اپنے نفس کے بارے میں غیر کے بارے میں یا غیر کے مال کے بارے میں اخراج صحیح نہیں <مید> بھئی کیسے ہے یہاں اقرار کیسے یہاں اقرار اپنے مال کے بارے میں وہاں پر اقرار اپنے مال کے بارے میں تھا اور یہاں اقرار غیر کے مال کے بارے میں ہے کیسے دیکھیے قرضہ جب آپ دیتے ہیں کسی کو میں نے آپ کا مسن ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی تھی اب جب میں آپ کو ایک لاکھ روپے دوں گا تو وہ ایک لاکھ روپیہ میں اپنے مال میں سے دے رہا ہوں یا وہ تھا ہی آپ کا میرے پاس یہ جو نوٹ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ ادائیگی کرنا والا ادائیگی کرنے والا کیا کرتا ہے اپنے مال میں سے دیتا ہے سورج سمجھ میں آ تو یہ اپنے مال میں سے اور وہ جو لہذا جو دین جو دیا جاتا ہے وہ اپنے مال میں سے دیا جاتا ہے لہذا وہاں اقرار بھی مالی ہی ہوا اور کسی شخص کا اقرار اپنے مال کے بارے میں معتبر لہٰذا جب اس مجون نے اس وکیل کی تصدیق کر لی پہلی صورت میں وکیل نے کیا کہا تھا جی وکیل نے کیا کہا تھا کہ اس نے وہ جو غائب شخص کا دین دینا ہے میں اس پر قبضے کا وکیل ہوں اس نے کیا کی تھی تصدیق کی تھی کہ ہاں یہ واقعی کیا ہے اس کا وکیل تو اب یہ اقرار کر رہا ہے مولانا کہ یہ وکیل ہے اور قرار اپنے مال کے بارے میں کر رہا ہے یا غیر کے مال کے بارے میں اپنے مال کے بارے میں اس سے کہ دین وغیرہ جو ہے وہ اپنے مال میں سے ادا کیے جاتے ہیں یعنی ان کا مسل دیا جاتا ہے بیائی یہ اسی کے نوٹس تو نہیں لہٰذا مجب نہیں وہی وہ ہی نوٹ ہیں جو میں نے دیے تھے وہ اس کے پاس پڑھے ہوئے اور وہ نوٹ جو ہے وہ اس غائب کے ہیں یا اپنے ہیں. تو غائب کے ہیں. تو یہاں پر اگر وہ تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ اس کا وکیل ہے اس پر, اس پر قبضے کا تو یہ اپنے مال کے بارے میں اقرار ہوا یا غیر کے مال پر قبضے, قبضے میں دینے کا اقرار ہوا غیر کے مال کے بارے میں اقرار ہوا اور اس کا کوئی اعتبار صورت سمجھ میں آ تو یہ مانا وہ انخوال انی وکیلوں بھی قبضل اور اگر اس شخص نے کہا کہ میں وکیل ہوں امانت پر قبضے کا فصدا پس تصدیق کر دی اس کے مودا نے مودا کہتے ہیں وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی جائے ودیات ہے امانت مودا جس کے پاس امانت رکھوائی گئی اور مود جس نے کیا کیا امانت رکھوائی ہے فصدقه اس نے اس کی تصدیق کی یعنی جس کے بعد امانت رکھوائی دی تھی اس نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ اس کا ہے تو اس کو حکم نہیں دیا جائے گا اس کے سپرد کرنے کا سورت سمجھ میں آ گئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام